بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفح> <تصفح> ہم نے کچھ مسائل پڑھ لیے تھے آخری جو مسئلہ تھا وہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا تھا جس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ ایک طرف تھے امام ابو یوسف رحیم اللہ ایک طرف تھے جبکہ امام زفر رحمہ اللہ کی رائے الگ تھی تینوں کا اپنا اپنا ایک اصول تھا امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما رہے تھے کہ طلاق کو کسی بھی چیز سے تشبیح دی جائے عظم کا لفظ کازم کا لفظ ذکر کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو طلاق کے واقع ہو جائے گی جبکہ امام ابو یوسر رحمہ اللہ ازم کے لفظ کے ذکر کا ذکر اعظم کے لفظ کا ذکر ہونا ضروری کرا دے رہے تھے جبکہ امام ظفر رحمہ اللہ نے اس معاملے کو عرف پہ چھوڑ دیا تھا کہ لوگ عرف میں اگر تو اس کو یعنی کہ اس چیز کو صفت مانتے ہوں بڑائی کے لیے بڑائی کے لیے اور ازم کے لیے اگر وہ صفت بن سکتی ہے ان چیزوں میں سے ہو جو ازم کے ساتھ موسف ہو سکتی ہے ان دنداز لوگوں کے ہاں تب تو تلا کے پائن واقع ہوگی اگر عظمت والی چیز نہیں ہے لوگوں کے ہاں تب تلا کے پائن نہیں بلکہ تلا کے رجیائی ہی واقع ہوگی ایک مثال کے اندر تینوں کے اختلاف کا سمرا مصنف علی رحمان نے بیان کر دیا مثال کیا تھی جی مثال تھی جی کہ اگر کسی نے کہا انتی تجھے سوئی کے جو سرا ہوتا ہے اس کی مثل سوئی کے سرا کے مثل امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس صورت کے اندر طلاق طلاق بائن واقع ہوگی وجہ یہ ہے یہاں پر طلاق کو ایک چیز کے ساتھ تشدح دیا گیا ہے اگرچہ یہاں عظم کا لفظ ذکر نہیں طلاق طلاق بائن ہوگی جبکہ امام یوسف رحمہ اللہ اپنے اصول کے موافق یہ فیصلہ پر پا رہے ہیں کہ یہاں طلاق طلاق رجی ہوگی کیونکہ یہاں پر عظم کا لفظ ذکر نہیں جب کہ امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں طلاق طلاق رجی اس لیے ہوگی کیونکہ عرف میں سوئی جو ہے یہ اس کے ساتھ عظمت والی صفت نہیں لائی جاتی عرف میں اس لیے امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں طلاق رضی واقع ہوگی طلاق واقعی ہوگی جی یہ بات آ رہی سمجھ اگلی جو مثال ہے مسلا اس میں امام ابو یسر رحمہ اللہ کے نزدیک کوسی طلاق ہوگی طلاق بائن کیونکہ ازم کلیف لفظ ذکر ہے جبکہ امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک اس صورت میں بھی رجی ہوگی کیونکہ جس چیز کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے وہ ان چیزوں میں سے نہیں کہ جن چیزوں کے ساتھ عظمت والی صفت لائی جاتی ہو اس لیے امام ظفر الرحیح اللہ فرما رہے کہ یہاں بھی طلاق طلاق رجوئی ہوگی لیکن جو اگلی مثال ہے مثل الجب والی جو ہے مسل الجبل یا مثل الجبل والی اس صورت کے اندر امام ظفر الرحم اللہ کے نزدیک طلاق طلاق کے بائن ہوگی کیونکہ جبل پہاڑ کے ساتھ جو صفت لائی جاتی ہے اس کے اندر وہ عظمت والی صفت ہی لائی جاتی کے اندر عظمت پائی جاتی ہے لہذا اس صورت میں امام ظوفر رحم اللہ کے نزدیک طلاق بائن ہوگی امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تو ہوگی طلاق برائن جب بھی کسی بھی چیز کے ساتھ تشبیح دے دی جائے لیکن امام ابو یوسر رحم اللہ کے نزدیک اس صورت میں بھی طلاق رجعی ہی واقع ہوگی کیونکہ کہ کا لفظ ذکر لیں اس سے جو اگلی والی مثال ہے ازم الجبل والی مثلا اعظم الجبل اس کے اندر متفق والے تینوں کے نزدیک طلاق بائن ہو جائے گی وجہ یہ ہے ازم کا نفت ذکر ہے اس لیے امام اب یوسف کے نزدیک اور چبل جو ہے وہ ان چیزوں میں سے جس کے ساتھ عظمت والی سے فتح لائی جاتی ہے اس لیے امام ظفر کے نزدیک اور امام اعظم ابو حنیفرحم اللہ کے نزدیک تو کسی بھی چیز کے ساتھ تشبیہ دے دی جائے تو طلاق کے بائنڈ ہوتی ہے دی کلیر ہے سمجھ آواز جی جی. اب اگلا مسئلہ پڑھتے ہیں جی یہ سمجھ آ گیا تو اب یہ پڑھتے ہیں جی ولا انالکن تتلی کتن شدید اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا انتال تتلی قطن شدید قسم کی ہے یا چوڑی تھی طویل تو ان بتوں کے اندر فہیہ فہیہ با انتم ان تینوں الفاظ کے ذریعے ایک طلاق واقع ہوگی اور وہ بھی طلاق با ان واقعہ ہوگی جی اندار دے رہے ان جی شدید والے لفظ سے شدت کیا چاہ رہا ہے جی وہ انسان شدت چاہ رہا اپنی طلاق کے اندر شدت چاہ رہا کہہ رہا ہے تجربہ تو وہ شدت چاہ رہا ہے شدت اس وقت طلاق کے اندر ہوگی اور اسی وقت اس بندے کے اوپر شدت آئے گی جب ان الفاظ سے طلاق واقع ہو وجہ یہ ہے کہ طلاق بائن جب واقع ہوگی تو یہ اس بندے کے اوپر شاپ ہوگی یہ اس بندے کے اوپر سخت ہوگی یہ اس بندے کے اوپر کیا ہوگی جی سخت ہوگی وجہ یہ ہے کہ اس کا مالا یمکن کو یشتد والی کیونکہ وہ والی طلاق ہی بندے پر سخت ہوگی یشتد سخت ہوگی دارو کو جس کا تدارک ممکن نہ ہو جس کا تدارک ممکن نہ ہو وہ والی طلاق بندے کے اوپر سخت ہوگی بندے کے اوپر گراں گزرے گی اور بندے کے اوپر وہ شاک ہوگی اور وہ طلاق آپ اچھی طرح جانتی ہیں وہ طلاق تلاق کے پائیں جی وہ طلاق طلاق بائن ہے کیوں کیونکہ اس, کے, اس سے تدارک ممکن نہیں ہے طلاق رجوائی سے تو رجوع کے ذریعے تدار, اس کا تدارک تو ممکن ہے وہ بندے پر شاک ہوگی نہیں وہ بندے پر شرط ہوگی نہیں اس لیے اس سے طلاق رجوع واقعی نہیں ہوگی بلکہ طلاق بائن واقع ہوگی کیونکہ طلاق بائن کا تدارک ممکن نہیں ہے رجوع کے ساتھ اس کا جو تدارک ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے ممکن نہیں ہے رجوع کے ساتھ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس سے تلاک تلاکن واقع ہوگی وَهُوَ الْبَائِنُ اور وہ بائن ہی ہے اس کا تدارک ممکن نہ ہوتا ہو وہ بائن ہی ہے پار الحاظ المری طل ارجن یا اور وہ طلاق واقع ہوگی کہ جو جس کا تدارک مشکل ہو اس کا تدارک کیا ہوگی مشکل ہو یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مشکل کام ہوتا ہے اور جب کوئی سخت کام ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک محاورہ ار اندر بولا جاتا ہے لہٰذا طول و الرض بھائی اس کام کے لیے تو بڑی لمبائی اور چوڑائی ہے یہ کام اتنا آسان نہیں تو اور ارض والے چیز سے بھی وہ طول اور ارض والے الفاظ سے بھی وہ والی طلاق واقع ہوگی جس کا تدارک مشکل ہو اس کا تدارک مشکل ہو اور وہ طلاق طلاق ہے جب کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت وہ فرماتے ہیں کہ انحو یقاً ان تینوں الفاظ کے ساتھ رضی واقع ہوگی ہو وجہ, وجہ یہ ہے کہ لئنہ کیونکہ یہ والا جو وصف ہے جو لے کر آیا یہ بندہ شدید والا، والا، جو جو لا لائک ہی نہیں، یہ کی صفت بننے کے لائک ہی نہیں او لہذا یہ والے جو وصف لے کر آیا یہ وصف لنگ ہو جائے گا اور صرف انتقن والا جملہ باقی رہ جائے گا اور انتال سے آپ کو پتہ ہی ہے آپ کا آپ یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں کہ صرف انتی انتقال سے ہمیشہ طلاق رجعی ہی واقع ہوتی ہے کیونکہ وہ سری لفظ ہے اور سریح لفظ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے طلاق بائن واقع نہیں ہوتی امام ابو یوس رحم اللہ فرمارے کہ جو تینوں صفت لے کر آیا ہے یہ صفت طلاق کی بننے کی قابل ہی نہیں یہ طلاق کی صفت بننے کے یہ والے وصف بننے کی کائل ہی نہیں بننے کے قائل کیوں نہیں اس کی وجہ سمجھ قابل کیوں نہیں بننے کے قابل کیوں نہیں اس کی وجہ سمجھ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں لمبائی چوڑائی لمبائی چوڑائی شدت یہ وصف اس چیز کے بنتے ہیں کہ جو چیز ذات ہو یہ ہمیشہ کسی ذات کے وصف بنتے ہیں یہ ہمیشہ کسی ذات کے کسی اصل کے وصف بنتے ہیں جبکہ طلاق تو خود ذات نہیں بلکہ طلاق تو خود عوارض میں سے ایک عوارز ہے عوارز میں سے ایک کیا ہے جی ارض ہے وہ تو ذات ہے ہی نہیں لہٰذا اس کی یہ وسعت بن ہی نہیں سکتا بات سمجھ آ رہی لمبائی چوڑائی ہمیشہ کس کے اندر پائی جاتی ہے جی ذات والی چیز ہو جس کی ذات ہو ٹھیک ہے جی جبکہ طلاق تو خود عرض ہے اس, کی اس کے اندر لمبائی چوڑائی شدت یہ کہاں سے آ اس لیے یہ طلاق کی صفت بننے کے قابل ہی نہیں یہ فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ آگے شروع سے جو ایک بات آپ بار بار پڑھتی چلی آ رہی ہیں بار بار جس کا ہے وہ دو جس کی دوہرائی ہوتی جا رہی ہے کہ وَلَوْ ان تینوں فصلوں کے اندر اگر اس نے تین کی نیت کر لی تو تین ہی واقع ہو جائیں گی سہت نیت اس کی نیت صحیح ہوگی علامہ مراقعی دو قسمیں کی کتنی قسمت جی کا ترجمہ کر رہا ہوں جی بائنا کی दो قسمیں ہیں بینستور میرے پاس تو یہ بشرا والوں کی کتاب ہے اس میں بینستور لکھا ہوا ہے کی دو قسمیں ہیں غلیظہ اور خفیفہ ایک طلاق بائن غلیظہ ہے ایک طلاق بائینہ خفیفہ ہے تو دونوں میں سے کسی کی بھی نیت کر لے تو اس کی نیت معتبر ہوگی یہ طلاق خفیفہ کا بائینہ خلی خفیفہ جو ہے اس کی بھی نیت کرنے کا اس کے اندر احتمال ہے اس کے کلام کے اندر اور اس کی بھی احتمال ہے اور جناب جو غلیظہ ہے اس کا بھی احتمال ہے گلیزہ ہوتی ہے تین طلاقیں بائن گلیزہ کتنی طلاق ہوتی ہیں جی تین طلاقیں اس کا اہتمام بھی اس کا کلام رکھتا ہے لہٰذا اگر اس نے اس کی نیت کر لی تو وہ واقع ہو جائیں گی تین ہو جائیں گی. اور خفیفہ ہوتی ہے ایک طلاق ایک ہوتی خفیفہ اس کا بھی اس کا کلام رکھتا ہے اگر اس نے ایک ہی نیت کی تو ایک واقع ہو جائے گی جی علامہ طرح کے پہلے گزر چکا ٹھیک جی ہے جی کیا پہلے گزر چکا کہ اس کی نیت معتبر ہوگی واقع اور واقع اس کے ذریعے سے با ہی ہوگا واقع اس کے ذریعے سے واقعہ کیا ہوگا ان الفاظ مذکورہ کے ذریعے سے طلاق بائن ہی واقع ہوگی یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ جی تاکہ ہم اگلی فصل شروع کریں اگر سمجھ آ ہے تو اگلی فصل شروع کریں اگلی طلقہ، اگلی جو فصل ہے فصلوں کے طلاق قبل یہ فصل ہے اس طلاق کے بارے میں جو طلاق اس عورت کو دی جاتی ہے جس عورت کا نکاح ہو گیا ہو گیا رخصتی نہ ہوئی ہو جس عورت کا نکاح ہو گیا ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو اس طلاق کے احکام اس کے اندر ذکر کیے جائیں گے آپ یہ بات تو پیچھے کہیں طلاق کے باب کے اندر پڑھ آئی ہوں گی کہ اس عورت وہ عورت جس کا نکاح ہو گیا ہو رسطتی نہ ہوئی ہو اس کے حق میں ایک طلاق طلاق تلاک ہوتی ہے بغیر عدت کے یعنی کہ ایک ہی طلاق کے ذریعے سے وہ عورت بائنا ہو جاتی ہے اور عدت بھی نہیں آتی اور اس پر کیا نہیں آتی جی عدت بھی نہیں آتی یہ آپ شاید پیچھے کئی مسئلہ پڑھ چکی ہیں پڑھ چکی ہیں جی اس عورت جس عورت کا نکاح ہو گیا ہو ہاں جی پڑھا ہے تو پھر دوبارہ اس کے اوپر کوئی تفصیلی بحث نہیں کروں گا ٹھیک ہے جی جیزا تلک اب اسی کے بارے میں یہ سارے کام آ رہے ہیں ویزا تلق اور جلوم جب کسی انسان نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی بیوی بی سے اس نے نکاح تو کیا ہے سلاسن بی بھی کتنی جی تین طلاقیں دی ہیں جی قبلت قبل اس سے کہ ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی قبلت دخول بیا سے کیا جی؟ ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی صرف نکاح ہوا تھا اگر کسی انسان نے تین طلاقیں اکٹھی دے دی وقعنا علیہا تو یہ تینوں کی تین واقع ہو جائیں گی دیکھے نا ابھی میں بتلا رہا تھا کہ وہ ایک ہی سے کیا ہو جاتی ہے بائنا ہو جاتی ہے ایک ہی طلاق اس کے حق میں طلاق فائن ہے بغیر عبت کے ابھی میں حکم بتلا رہا تھا لیکن یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ تین اگر کسی نے اکٹھی دی تو تینوں واقع ہو جائیں گی وجہ جا لئن واقعہ کیونکہ اصل میں جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ مستر محضوفن ایک محضوف مظہر ہے ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں انتقن کے بعد ایک محضوف مظہر ہوتا ہے تلاقن جی پڑھتے آ رہے ہیں نا جی تو ایک مستر محضوف ہوتا ہے مسترن محضوف جو کہ واقع ہونے والی چیز وہ مستر محضوف ہے واقع طلاق وہ, وہ کیا ہے وہ طلاق ہے اللہ قوم صفت ہو جس طلاق کے ساتھ صفت قائم ہوتی ہے وہ سلاس و ہو اور یہاں پر صفت آئی ہے سلاس یہاں پر کیا صفت لے کر آیا انتی تالکن سلاسن کہنے کا مطلب ہے انتی تالکن تلاقن سلاسن یہاں پر مستر معذوف ہوتا ہے تلاقن تلاکن سلاسن ٹھیک ہے یا تتلیقت جیسا بھی کوئی ایک مستر جو ہے یہاں پر وہ کیا ہے معذوف ہوتا ہے کیونکہ اس, ان, اس کے اس کلام کا معنی ہے تلاکن سلاسن علامہ بیاح جیسا ہم نے پہلے بیان کر چکے ہیں جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ یہاں پر ایک مستر معذوف ہوتا ہے انتقن کے بعد تلاقن تو لہذا فلم قوله انت تعلقن اقان پس اس کا قول نہیں ہوگا انت تعلقن صرف اتنا جو ہے انتقن یہ قان اس سے طلاق واقع ہو جائے الحدن علیحدہ طور پر ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا جو قول ہے انتقن اس سے طلاق واقع اس سے نہیں ہو رہی بلکہ وہ جو مصدر محض ہے نا طلاق اس سے طلاق واقع ہو رہی ہے انتقن سے نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس کے بعد جو ایک مصدر معصوف ہے انتقال طلاق کن والا جو مستر ہے اس سے طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق واقع کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ انتقن سے علیحدہ طور پر ایک طلاق واقع ہو جائے بلکہ فیقعنا جملت بلکہ یہاں پر جملتن لطن اکٹھی طلاق واقع ہوں گی کٹی اکٹی تلاک واقعوں کی وجہ یہ ہے جی کیونکہ طلاقن کی صفت آ رہی یہاں پر سلاسن طلاقن کی صفت کیا آ رہی ہے جی سلاسن اور پیچھے ہم ابھی تھوڑے چند ہی مسائل کے پہلے ہم یہ مسئلہ پڑھ رہے تھے کہ جب صفت میں عدد آ جائے نا عدد تو اعتبار عدد کا ہوتا ہے اعتبار کس کا ہوتا ہے جی عدد کا ہوتا ہے جب کسی صفت کے ساتھ کسی وصف کے ساتھ عدد آ جائے تو اعتبار کس کا ہوتا ہے جی وصف کا ہوتا ہے اور نہیں نہیں عدد کا ہوتا ہے یہ وصف کا نہیں ہوتا لہذا یہ جو طلاقن سفتی جو مصدر معذور تھا اس کے ساتھ لگا ہوا تھا سلاسن ملا ہوا تھا سلاسن تو جو طلاقیں واقع ہوئی ہیں وہ عدد کے اعتبار سے ہوں گی کس کے اعتبار سے ہوں گی عدد کا اعتبار کیا جائے گا اور عدد یہاں پر ہے تین لہذا طلاقیں بھی کتنی واقع ہوں گی تین یہ وجہ ہے کہ یہاں پر جو فرما رہے ہیں کہ تین طلاقیں واقع ہوں گی اگلا جو مسئلہ ہے فنفان رقط طرح علیحدہ علیحدہ جدا کر دیا اگر اس نے طلاق کو کیا کر دیا جی دی؟ جدا کر دیا مثال کے طور پر اس نے یوں کہا انتی تالیکن انتی تالیکن انتی انتقن کیسے کہا علیحدہ علیحدہ کر دیا طلاق کو انتی تالیکن انتی تالیکن انتی تالیکن. اگر طلاق کو جدا جدا کر دیا تو بانت بل اولا پہلی جو طلاق ہے تین طلاقوں میں سے جو پہلی طلاق ہے اس کے ذریعے سے وہ عورت بائنہ ہو جائے کیوں, کیوں کہ یہاں پر سلاسن جناب عدد نہیں ہے یہاں پر مستر کا اعتبار ہوگا وہاں پر عدد کا اعتبار ہوگا جہاں پر عدد مصحف کے ساتھ مل کر آ جائے یہاں صرف انتقال طلاقن جو مصحر ہے اس کا اعتبار ہوگا اور جو پہلی طلاق ہے وہ اسی کی وجہ سے وہ عورت بائینہ ہوگئی اسی کی وجہ سے وہ عورت کیا ہوگئی جی بائنا ہو گئی بغیر عدت کے لہٰذا باقی جو طلاقے ہیں دو باقی کا جو اس کا کلام ہے انتی تعلق انتی تعلق انتی تعلق یہ جو دو باقی ہیں وہ لغ اور بیکار ہو جائیں گی کیونکہ اس عورت کے حق میں ایک طلاق ہی طلاق وائن ہیں یہ فرما رہے ولن تقاسانیہ تو دوسری اور تیسری واقع نہیں ہوں گی کا مسلو اور اس کی مثال یوں ہوگی کہ یوں کہے انتی تعلق ان تعلق تو پہلی والی جو انتی انتقن ہے اس کے ساتھ ہی طلاق واقع ہو جائے گی اس کے ساتھ وہ بائنا ہو جائے گی جو بعض تعلق ان تالکن ہیں یہ جناب کیا ہو جائیں گے نہ ہو جائیں گے کیونکہ اس صورت میں ان میں سے ہر ایک علیحدہ طور پر طلاق واقع کر رہا ہے انتی انتقال سے علیحدہ طلاق واقع ہو رہی ہے ایسا نہیں کہ یہاں پر اس کا اس کی صفت اداری ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں پر تینوں کے تینوں الفاظ سے علیحدہ علیحدہ طور پر طلاق واقع ہو سکتی ہے لہذا جب انتی تالکن طلاق واقع اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے تو اسے ایک طلاق واقع ہوگی اور اسی کے ساتھ وہ عورت بائی نہ ہوگی باقی جو تالکن تالکن جو دو ہیں وہ بیکار اور لم ہو گئے آخری کلامی مایوغ صدر يتوقف ہاں جی ایک شرط ہے اگر کسی انسان نے یوں کہا ان پی تالکن تالکن تالکن تین چیزوں کو انحدا لیدا کیا اگر اس کے آخر میں اس نے کوئی شرط نہ لگائی یا کوئی استثنا نہ کیا تب تو ایک ہی طلاق سے وہ طلاق بائن ہو جائے گی اور اگر اس نے آخر میں شرط لگا دی اگر اس نے آخر میں ان تین کہیں ان پی تالکن تالکن اور آخر میں کوئی شرط لگا دی آخر میں جی کوئی شرط لگا دیا دی استثنا کر دیا تو اس صورت میں تین طلاق واقع ہوں گی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں یہ شرط کے بعد پوری کی پوری تین طلاق آئیں گی جی کیونکہ جب شرط مکمل ہوگی تب یہ جو اس کا کلام ہے تالکن تالکن تالکن اس وقت یہ وجود میں آئے گا تو اس وقت یہ اکٹھا ہی آئے گا علیدہ لحدہ علید نہیں آئے گا ہی فرما رہے ہیں اذ لم یسکو فی آخری کلام ہی جبکہ اس نے ذکر نہ کیا ہو جبکہ اس نے ذکر نہ کیا ہو اپنے کلام کے آخر میں ما ایسی کوئی چیز جو ہو جو اس کی ابتدا اس کے شروع والی چیز شروع کو کیا کر دے بدل دے علی یہاں تک کہ اس نے اس آخری کلام پر پہلے کلام کو موقوف کر دیا ہو پہلے کلام پر پہلے کلام کو آخری کلام پر کیا کر دیا ہو جی موقف کر دیا ہو میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں بات سمجھ میں آ جائیے کہا اس کے بعد کہ انتال میں کیا لے آیا دخل شرط لگا دیجیے آخر میں کیا لگا دیجیے پالکن ایزا دخل تدار جب تو گھر میں داخل ہو جب یہ طلاقیں ہیں تو اس صورت میں جب اس نے پہلے والے کلام کو آخر میں ایسا کلام لے آیا جس نے پہلے والے کلام کو بدل دیا مثال کے طور پر شرط لے آیا یا استثنا لے آیا تو اس صورت کے اندر تین طلاقے واقع ہوں گی پھر ایک نہیں ہوں گی کیونکہ یہ تین فیصل المجموعہ شرط کے بعد واقع ہوں گی جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوں گی اس کے بعد یہ تین آئیں گی جی اس کے بعد یہ تین آئیں گی ٹھیک ہے جی دونوں میں فرق ہے اِذَا قَالَ <لَهَا> اسی طرح جب اس نے اپنی تو اس صورت میں بھی ایک طلاق ہی واقع ہوگی کیونکہ جو انتقال واحد والا جو کلام ہے اسی سے ایک طلاق واقع ہو گئی ہے لما ذکر ان بانت بال کیونکہ ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ وہ عورت پہلی ہی طلاق کے ساتھ بائنہ ہو جائے گی ولؤ وَاحِدَةً اگر کسی شخص نے کہا یہ الفاظ کہہ رہا تھا اسی اسی عورت سے کہ جس کی رخصتی نہیں ہوئی ایسی بیوی سے وَاحِدَةً کہہ رہا تھا فماد قبل اقول ہی ابھی واحد نہیں کہا تھا کہ وہ عورت مر گئی ابھی واحد نہیں کہا تھا کہ وہ عورت کیا ہوگئی گی گئی, مر گئی تو کان بات اس کا یہ جو کلام ہے سارا کا سارا باطل ہو جائے اس کا یہ کلام سارا کا سارا کیا ہو جائے گا جی باطل ہو جائے گا کیوں قرن الوصف کیونکہ اس صورت کے اندر اس نے وصف کو عدد کے ساتھ ملایا اور ابھی ہم اوپر پڑھ کے آ رہے تھے کہ جب وصف عدد کے ساتھ ملایا جائے عدد کے ساتھ مل کر آ جائے تو اس وقت اعتبار عدد کا ہوتا ہے وصف کا نہیں ہوتا پہلے ہی مسئلے میں ہم یہ بات پڑھ کے آ چکے تھے کہ جب کسی نے اپنی بیوی سے کہا انتی تا سلاسن تو وہاں تالکل سلاسن جب عدد کے ساتھ وہ آ گیا تو پھر وہاں وصف کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ عدد کا اعتبار ہوتا ہے اسی وجہ سے وہاں تین طلاق واقع ہوئی تھی اب یہاں پر بھی اس نے انتال واشدن واشدن عدد کے ساتھ عدد جو ہے وہ اس آیا ہے وصف کو ملایا ہوا ہے عدد کے ساتھ تو اعتبار کس کا ہوگا جی عدد کا واقع هو العدد. تو یہاں پر واقع جو ہوگی طلاق وہ واقع کرنے والی چیز عدد ہے ماتت قبل ذکر العدد بس جب وہ مر گئی عدد کے ذکر سے پہلے ہی تو فات المحل قبل تو طلاق کے واقع کرنے سے پہلے ہی محل وہ کیا ہو گیا جی فوت ہو گیا اور محل کیا تھی وہ عورت محل کیا تھی جی وہ عورت ہی نہیں رہی طلاق کو واقع کرنے سے پہلے ہی کیونکہ طلاق کو واقع کرنے والی چیز اس صورت میں تھا جو عدد ہے کیونکہ جب عدد آ جائے تو پھر اعتبار وصف کا نہیں بلکہ عدد کا ہوتا ہے اور عدد ابھی اس نے ذکر کیا ہی نہیں تھا اور طلاق واقع ہونی تھی عدد کے لفظ سے عدد کے ذکر سے تو لہذا جب اس نے عدد کا ذکر کیا ہی نہیں تھا طلاق واقع ہو ہی نہیں تھی تو اس سے پہلے ہی محل ختم ہو گیا طلاق کا محل تھا وہ عورت و فوت ہوگی بےچاری اس سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئی تو طلاق کا محل ہی ختم ہو گیا تو اس لیے اس کا یہ کلام لغو اور بیکار ہو جائے گا کسی قسم کی کوئی طلاق واقع ہی نہیں ہوگی جی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے یہ بات سمجھ آ گئی جی یا دوبارہ سے ریپیٹ کروں سمجھ آ گیا تو اگلے مسئلے طرف بڑھتے ذکر الحدادی عدد کے ذکر سے پہلے ہی جب وہ عورت مر گئی تو فاتل محلو محل فوت ہو گیا قبل واقع کرنے سے پہلے تو فباط والا بس اس بندے کا یہ کلام باطل ہو گیا اسی طرح جب کسی شخص نے یہ کہا کہ انتالی اوسلاسن او اگر کسی بندے نے اسی عورت کو جس کا یہ سارے مسائل لا رہے ہیں اس کو یہ کہہ دیا کہ انتالکن سنتئین اوسلاسن تو یہ طلاق ہیں دو یا تین اب دیکھیں یہاں پر سنتین عدد ہے یہاں پر سنتین کیا ہے جی عدد ہے اعتبار کس کا ہوتا ہے عدد کا اور تالکن کے بعد ایک طلاقن جو ہے مسر یہاں پر معذوف ہے جو کہ صفت ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے عدد تو اب کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ عدد کا اعتبار ہوگا صفت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ عدد کا اعتبار ہوگا تو دو طلاقی واقع ہوں گی اور سلاسن والی صورت میں تین طلاقی واقع ہوں گی لما بھائی کیونکہ ہم نے اس بات پہلے ہی ذکر کر دی کہ عدد کا اعتبار ہوتا ہے جب عدد کے ساتھ وصف مل کر آ جائے وہ حاضی تجانس ماقبلہ رہے کہ یہ ہم اور یہ دونوں جناب کیا ہیں ایک جیسے لگ رہے ہیں اعتبار سے جی مانا کے اعتبار سے جیسے کہ ابھی پچھلا جو مسئلہ گزرا تھا جس کے اندر اس نے کہا تھا انتقال واحد وہ اور یہ والا جو مسئلہ ہے انتالق السنت اس کے بارے میں مصنف فرما رہے وہ جانب تو یہ ایک جیسے ہی ہم جنس معلوم ہو رہے ہیں ان کی جو جن ایک ہی معلوم ہو رہی ہے ماقبلہ ماقبل والے جنس کے ماقبل والے مسئلے کے مین حیث المانا لیکن صرف یہ معنی کے اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے انتی والی صورت میں واحدتن کہنے سے پہلے ہی عورت مر گئی تھی وہاں واحدتن کا لفظ ابھی ذکر ہی نہیں ہوا تھا جبکہ اس صورت کے اندر انتی سنتین کے اندر سنتے عدد کا ذکر ہو چکا ہے اور جب سنتے عدد کا ذکر ہو گیا تو اعتبار ادد کا ہی ہوتا ہے اس لیے اس صورت کے اندر تو دو طلاقیں ہوں گی جبکہ جو پچھلی جو صورت تھی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی جی ہاں اگر اسی طرح اذا قال انتی ان سنتین کہا اور عورت سنتین کہنے سے پہلے مر گئی تو یہاں بھی کسی قسم کی کوئی چیز واقع نہیں ہوگی کہہ سے فوت تو کوئی چیز واقع نہیں ہوگی کسی قسم کی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی اس کا کلام بیکار ہو جائے گا اس کا کلام باطل ہو جائے گا ولّہ علام و اللہ جی ولم آپ